من اللہ اللهم صلی على محمد محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پاک مسئلہ کی در کا کامتِ سلسلے دس وصل قادنہ عقائدرینہ مختصر بیان بیات تو وہاں تلسلہ درست میں شاملیت تو حوصل غازی درین درخت نمبر اٹھتیس پو تھرٹی ایٹ پوتی فرمچ ان کا تو آتی باس با کے موضیق تو قیامت موزینہ شاپ سے قیامت وہ شیامت انفس اور عجب وہ قیامت آفاق قیامت انفصی النفس فاؤں میں قیامت ولافر حافظ قیامت سونہ چھوٹی قیامت پر نسبر آنے والی درمیانی قیامت پر نسبر آنے والی بڑی قیامت نسر آنے والی اور بہت ہی بڑی اور عظیم قیامت نسبر آنے والی اور یہ قیامت کی جو چار قسمیں جو نصف آنے والی قیامت تھی یہ حقیقت میں روحانی مدارش ہے کہ آپ دنیا سے سے صف لا تعلق ہوتے جاتے ہیں دنیا کی مختلف خواہشات نفس دور ہوتے جاتے ہیں ان کو مرتے جاتے ہیں ان سے ان, ان سے ماہرمیت ایک مرنے سے تعبیر کیا اور روحانی طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ مدارس پہ سفر کرتے چلتے ہیں اور آخر جو ہے فنا خلّہ اور بقا باللہ کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک مرشد ہے کامل کا اور اللہ کے ولی اللہ کا مقام اور منزلت ہے تو یہ حقیقت میں قیامت کے چار قسمیں جو نصف آنے والے قیامتیں تھیں یہ جو ہے اس میں انسان کا روح مارتا نہیں ہے بلکہ روح کو تابیت ملتی جاتی ہے اور جسم بھی ساتھ ہے روح بھی ساتھ ہے اور روح کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے روح پاک سے پاک تر ہوتا جاتا ہے نورانی سے نورانی تر ہوتا جاتا ہے اور مانوی کمالات سے متصف ہوتا جاتا ہے جسے درکاز والوں نے عالم شہادت عالم ناسک تھا نام عالم ہے اس سے جو ہے وہ توبہ طائب ہو کے مندر والا تھا ہاں شہ اخلاقیات متشر عالم ملکوت میں آ جاتے ہیں جو کہ ارواح ہے مقدسہ کا اورلیہ کا ان کا مقام ہے اس میں روحانیات سے آگاہی ہو جاتے ہیں فرشتوں سے آگاہی ہو جاتے ہیں ممکن ان سے ملاقاتیں ہوں ارواح سے آشنا نہ ہو اس سے بالہ مقام عالم جبروت ہے جو اللہ کے صفات کا عالم ہے صفات الہی سے متأثر ہو جاتے ہیں یقیناً جتنا روحانی طور پر قوی ہونے کے لیے مادیات سے انسان کو جدا ہونا پڑتا ہے ایک چیز کھوائیں گے تو ایک چیز ملیں گے کم تر چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے بالا مقام عالم لاہوت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کا مقام ہے ذات الہی کے تجلیات دیکھتے ہیں پھر اس میں فنا ہو جاتی ہیں اس کو فنا اللہ کے مقام پھر آخری بقا بلّہ کے مقام کی خدائی صفات سے متصف ہو کر الہی کمالات سے متصف ہو کر وہ بظاہر دینے میں ہمارے طرح کے انسان ہیں معاشرے میں ہمارے درمیان کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بازار جا رہے ہیں ہاں جی اور یاخرویم شفیسوا کے قرآن کے مطابق لیکن جو ہے اس کو روح ہمیشہ عالم بالا سے وابستہ ہے خدا سے اس کا مضبوط تعلق ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی اس کا مضبوط تعلق ہے وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے پہ لگا ہوتا ہے وہ ایک ربانی انسان ہوتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے شدید اللہ تعالی ہے بھی ہیں اور شدید الربط الناس بھی اور خدا سے کہ صحیح معرفت ہونے کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھی خوش روش مصروف عمل ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی شاشد علیہ رحمٰ قیامت آفحاق پہ بحث کرے آفحاق کے معنی جو ہے جسم کے معنی اسام کے معنی قیامت آفحاقی سے مراد جسم پر اسام پر آنے والی رگونے کا عمت پہ قیامت ہاں جی جی دنیا پہ عمت دے دنیا پر معزہ شکل نہ ختم ہوئے قیامت انسان جو چلتا پھرتا انسان ہاں جی آسان رہا تھا خوشیاں منا رہے تھے ہاں جی اچانک موت آ جاتا ہے موت برپا ہونے والی ایک سبب پیدا ہو جاتی ہے مثلا اس کا جگر کام نہیں کرتا اس کا دماغ کام نہیں کرتا دل کام نہیں کرتا اس کے جسم کا جو گوردہ کام نہیں کرتا ضائع رائس ہے جیسے بولتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کے وہ موت طوی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے روح جسم سے الگ ہو جاتے ہیں اس کے جسم اور وہ جسم میں ان نہیں رہ پاتے <تصفح> اس میں سب سے پہلے قیمت جو ہے یہ قیامت سغرا آفا قیامت میں اسام اور جسم برانے والے قیامت میں سے قیامت سغرا کیا ہے سب سے چھوٹی قیمت دو جسم برانے والی آفاق اور جسم برانے والی سب سے چھوٹی قیمت یہ کون سے قیامت ہے یہ ہر انسان کا اپنے اپنے جگہ پر کسی بھی ایک انسان کے مرنے کو قیامت سبرا یا افاقے بتیں کسی ایک انسان پر جو ہے اس کے مرنے کے اسباب اس کے کوئی نہ کوئی سبب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً کبھی اچانک جو ہے ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اور اس کے عزدہ جو ہیں مخدوش ہو جاتے ہیں اس کے دماغ جو ہے پھر اس کی وجہ سے اس کے سر مکمل طور پر, پر پچل دیتے ہیں اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کے دل فیل ہو جاتا ہے یعنی اس کے پھیپھڑے مکمل فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے عام واقعہ اس کے جسم کے اندر پیش آتی ہیں جس کے وجہ سے جو ہے پھر اس کا جسم ہر کا جاندر ہر کار رک جاتی ہیں اور اس کے جسم پر موت آ جاتی ہے تو انسان کا ہر انسان کا مرنا اسی کو اس کے قیامت سے تعبیر کیا ہے اللہ کے نبی کے حدیث میں ہیں کہ میں ماتب حق قامت قیامت ہوں جو بھی بندہ مرتا ہے تو سمجھو اس کے قیامت بھرپا ہو گیا کیوں سے کہ کی مرنے کے بعد پھر انسان نے آپ نے اچھے کیمی عمل کیا ہے تو وہی آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا آپ کو وہاں آسانیاں ملنا شروع ہو جائے گا قبر ہی سے اور آپ نے برائیاں لے کے کیا ہے گناہ لے کے کیا ہے تو وہی مرنے کے وقت سے ہی لے کر قبر ہی سے پھر آپ پر تکلیفیں شروع ہو رہا ہے اضاوا شروع ہو رہا ہے ڈرونی واقعہ شروع ہو رہا ہے اس لیے جو ہے انسان کا ہر انسان کا منہ حقت میں اس کے لیے ایک نو قیامت ہے ہاں جی وہاں سے اس کی آسانی یا تکلیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے قیامت شکرا یا انفسی آفاقیہ کے بارے میں شاثر فرماتے ہیں اسرتقاجہ کے باعث و ماں بہار قیامت شکر الافاقیہ آفاق یعنی جسم پر آنے والی اسام پر آنے والی <سرح> رگو کا امت پہ قیامت کو نینا چوک و سنتے قیامت وسن ہمت واحد مناناس میونہ میند چکشا کوئی <سرح> بھی انسان مر جاتے لوگوں میں سے کسی ایک کا مر جانا بالموت طویل استراری موت طویل طویع اور استراری استراری ایک موت اختیاری ہیں جیسا آپ کو پہلے ذکر ہو گیا جو قیامت آفح کے منزل میں یہ قیامت ان جی آنحسی کے مختلف منازل میں اولیاء الہی کو وہ اپنی مرضی سے اپنے روح کو جسم سے الگ کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں موت اختیاری ابھی یہ موت اشتراری یعنی آپ کے جسم کے اندر ایسی کوئی اہم جز جو ہے جس سے دل ہے گردہ ہے دماغ ہے ان کو اجزاء رائسا فیل کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک فیل ہو جائے ایک اہم اعضاء جس پر جسم کی بقا موقوف ہے وہ کام نہیں کرتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے فنکشن اس کا رہ جاتا تو پھر لاچار جو ہے آپ کے جسم پہ موت آ جاتی ہے آپ کے جسم سے روح الگ ہو جاتی جسم کے فنکشن رک جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں قیامت فا کسی ایک کا مرنا سے لوگوں میں سے بل موت طویل طوی اور استرارے آپ کے اختیار سے نہیں ہے ہاں جی وہ سبب بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور لہذا یہاں مرنا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تبھی کہا ہر انسان کو اللہ نے دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا کسی بھی ماہلوق اللہ نے ہمیشہ میں دنیا رہنے میں سب کے لیے موت کا دن ہے حسن انسانوں کے لیے تو اسی اصول کے مطابق کہ ہر انسان کو ایک نئے دن ضرور ماننا ہے تو یہ اس کی تبھی حالت ہو گئی اور یہ طویع حالات اس کے خوشی سے نہیں ہوتی ہے اس ہے ہنگامی ہے اچانک ہے نہ چاہتے ہوئے وہ بندہ جو ہے یہاں سے چلی جاتی ہیں تو جو ہے موت ہے طویع اس کے ذریعے سے اس کے مرنے کے سبب کیا ہے بیمجب ان قاتے ان کلین ہاں جی بیمجب ایک سبب کاتے کلزم کیا ہیں اس کے جسم کے تمام سسٹم کو فیل کرنے والی فی حال انجوزین ایک محسوس حالت میں محسوس حالت میں اس کے جسم کی تمام سسٹم کو خطا کرنے والی اندر جو بھی ہمارے جسم کی بقا اور دوا مروح ساتھ اندر ایک چلتا پھرتا انسان ہونے کے لیے ہاں جی جو اسباب ضرورت ہے جسم کے اندر جو فنکشن ضرورت ہے وہ فیل ہو جاتا ہے یعنی فی حال ان جزین سے ملاد یہ کوئی ایک مخصوص حالت اس کے لیے طار ہو جاتی ہے اس کا یہی تشریح ہیں ہے کہ اس کے اعضاء رائسہ میں سے کوئی کام نہیں کرتا جیسے جگر فیل ہو جاتا ہے دل کام نہیں کرتا دماغ فیل ہو جاتا ہے گردہ فیل ہو جاتا ہے اس سے انسان مر جاتے ہیں ادھر وجے پھر یہ کلی یعنی یہ کات کلی جو سب کا روح قبض کرنے والا فرشتہ آ جاتے ہیں اور سب کے رخ کو خوش لیتے ہیں فی حال جزین ایک مخصوص حالت میں مخصوص حالت یہ ہے کہ جسم پر ایک مخصوص حالت طار ہو جاتی ہے وہ مخصوص حالت یہ ہے کہ اس کے اعضاء رائسہ کام نہیں کرتا ازاء رائسہ جیسے اہم اجزاء جسم کا جیسے دل فیل ہو گیا کام نہیں کر رہا خون سے بلائی نہیں کر رہا ہے دماغ کو جگر فیل ہو گیا خون نہیں بنا رہا ہے دماغ کام نہیں کرتا کہ خون سے بلائی نہیں کر رہا ہے گردہ فیل ہو جاتا ہے تو یہ کہ نہیں ایسی کوئی بھی حالت جسم پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ روح قبض کرنے والی فرصہ انسان تو پوچھ کے نہیں آتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور انسان کے روح کو جسم سے قبض کر لیتے ہیں اور انسان دنیا سے مر جاتے ہیں اس کا روح پھر اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے روح کا جسم سے الگ ہو جانا اسی کو جو ہے پھر پھر اس کا جسم ایک مردہ جسم ہے بے حرکت جسم ہے اس میں کسی کو ہم کی حرکت نہیں ہے ہاں جی تو اس حالت کو موت استراری اور قیامت سورائے افاکیت سے تعمیر کرتے ہیں جب یہ انسان اس کے روح جسم سے ہاں نہ چاہتے اس کے اختیار کے بغیر ایک ایسے سبب اس کے زائرۂ میں سے کوئی فیل ہونے کی وجہ سے ہاں جی اور اس کے جسم سے روح نکل جاتے ہیں روح الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ فرماتے ہیں پھر سمجھو اس کا قیامت برپا ہو گیا انسان یہ کہ انسان کے مرنے کو قیامت کیوں کہا چونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال علیہ صلاۃ وسلم چین چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا جو آدمی مارے گا جو بھی مارے گا فقط قامت خیامت قیامت ہو تو بے شک اس کے خیامت برپا ہو گئے قیامات اس لئے کہ بات وہیں سے اس کے حساب قیامت میں کیا ہوتے ہیں حساب کتاب ہوتی ہیں اچھے لوگوں کو جزا خیر مل جاتا ہے بیش کی شکل میں نعمتوں کی شکل میں برے لوگوں کو سزا مل جاتا ہے عذاب مل جاتا ہے ہاں جو ہوئے کھولا جو ہی شر لائے پھر رخ جن کی قبر سے افسوس پھر روح اچھے لوگوں میں سے نہ لیہوں میں نہیں نہ کھولا لیہوں کا پھر وہاں سے آرام و راحت دنیا سے کہیں زیادہ آسائش شروع ہو جاتی ان سے قبر و ہم بحث آغاز کی انہیں بادشاہ چیو ہاں جی مقدس الواخ ان کو سکو فرشتے اس کے سلام کہلاتے ہیں اس کو تسلّہ کہلاتے ہیں آئی مئی الخن کھوے خبر لو تو دیپ تسلّہ لہ دی کھولا سکون سکون ہے خوشی خوشی ہے اور اگر کھو برے لوگوں میں سے ہیں ہاں جی فِش کو ہجوری ہمیشہ غرونی کافر و مشرق ان پھر کھلا سخت ترین عذاب کن کھلت ہو عذاب آثار کن کھلت ہوں شانبو پہ قبر کو جہنم میں نے نہ گاٹھی تھی جین سے ابھی قبر کی بات میں آئے گا تو دیہ یقیناً کھلا قمل برپاسن چونکہ شیش انسان کو ہی سے کوئی اچھے عمل کو نہیں آثار کو شروعت برے اعمال کو نہیں دو سال پہ غلط ہو شروع عذاب دو آن کے دوبارہ شاست کی ہاں انسان چکی شولہ اس کی قیامت سے تعبیر کیا تنگ جنگ ہی وہ مارتا ہے روح جسم سے علاق ہو جاتا ہے موت طویل سراری کے ذریعے ہاں جی کوئی جزوی حالت کوئی سبب پیدا ہو کر ہاں جی آزائے رائسہ میں سے سس اللہ جا وجہ کا۔ ہم پھر اس سے آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کے جسم سے روح کو اللہ کر دیتے ہیں اللہ صاحب سے کا امانت تھا اس روح کو واپس لے کے چلتے ہیں عمل رب تھا اور پھر جو ہے جسم یہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور ہمیں حکم اس کو دفن کیا جائے ہاں جی تو اس حالات کو اس طرح جسم سے روح کے نکل جانے کو اس بندے کے لیے قیامت سے تعبیر کیا ہے تو وہ شاخری کے سال میں قیامت بقیامت یا ہو گیا یعنی کسی انسان کا مر جانا کسی انسان کا تب ہی موت سے مر جانا کہ اس نے کوئی ثباب ہو کر دیا بھائی ہارٹ اٹیکس ہو یہ اس مرنے کے مرنے کا ثباب ہے وہ جزی حالت سے ملاج یہی ہے ہاں جی گردہ فیل ہو گیا جگر فیل ہو گیا خون کینسر ہو گیا ہڈی کینسر ہو گیا ایسی جو ہے بہت سے اسباب کچھ اسباب جو ہے فوری طور پر موت کا ثباب بن جاتے ہیں جیسے جگر کا مکمل پھیلونا دماغ کا مکمل پھیلونا دل کا مکمل پھیلونا کچھ اسباب جو ہے وہ بھی مرنے کے سبب بن جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ مرنے کا سبب بن جاتا ہے تھوڑا ٹائم لیتا ہے وہ بیماری طولانی ہو جاتے ہیں تو بلاحر کوئی بھی اسباب موت کے سبب پیدا ہو کر کوئی آج کل ایکسیڈنٹ ہو گیا بس تو لمحے میں اس بیچارے کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو کسی بھی ایک شخص کے مرنے کو اس کے جسم سے روح کے نکل جانے کو کسی بھی سبب سے ہاں اس کو اس شخص کی قیامت کہا جاتا ہے اور اس کا مرنا مرنے کے فوراً بعد اس کے آخرت کے آثار اور حساب کتاب اس کے عمل اس کے سزا جزا کا سلسلہ قبر میں اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے وہاں سے اس کے آخرت کے رفتار آخرت میں جو کچھ بندے کے ساتھ ہونا ہے قبر سے لے کر تا قیامت برپا ہونے تک وہ سلسلہ اب اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے اس لیے مرنے کو بھی قیامت سے تعویر کیا جیسے قیامت سورائے الفسیہ کا اس کے بعد دوسری قیامت جو ہے عالم پہ آنے والا آفا آف آنے والے قیامت کو قیامت یا فاقیہ کہا ہے یا فاقیہ میں کیا ہوتی ہے ایک اس ایک ملک میں ایک سرزمین میں ہاں جی کافی سارے لوگ مر جاتے ہیں ایک عمومی وبا آ جاتا ہے یا کوئی جنگ چھڑ جاتے ہیں ہاں جی یا کوئی جیسے خطرناک زلزلہ آ جاتے ہے اس وجہ سے کافی سارے لوگ مر جاتے ہیں یا کوئی بڑی قاعت آ جاتے ہیں کوئی بڑی بیماری پھیل جاتے ہیں جس سے کافی سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں جیسے کشمیر کا دلزلہ ہوا ہاں بہت سے لوگ جو ہے ایک ہی لمحے میں فوت ہوا ہاں جی اس ادھر کا کیا بولتے ہیں سری لنکا کا سونامی آیا کئی دو تین لاکھ جو آدمی ایک ہی لمحے میں اس سیلاب کا اس طوفان کا نظر ہو گیا تو اس طرح جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے ایک ہی لمحے میں ایک مختصر واقعے میں مر جانے کو قیمت وسطہ یا آف وقیہ بولتے ہیں جب آپ ملقیاہ مت الوجتا آف وقیہ اور دنیا لو پیش و مت بھی درمیانی قیامت بچے موت و عامن ہاں جی ایک بہت بہت سے لوگوں کا مر جانا اور بہت کافی سارے لوگوں کا مر جانا فی الحال دنیا کے مختلف علاقوں میں مملکت میں ملکوں میں ہاں جی اب وہ وجہ شن ابھی تعاون یا تعاون جیسی ہلاک تام بیماری ہوں زمانے کا وہ پیٹ کی بیماریاں تھیں ہاں تعاون کے اول وابا یا کوئی اور وابا جو پیٹ کی بیماریاں ہیں مختلف قسم کی ابل قاتل یا کوئی دشمن کی مسلط ہو اور میوں قاتل علام بے زبان کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مار گیا ابلقاطِ عظیم یا بہت بڑا کہا ان زلچس ہوں چچا متوہ کثیر تعداد میں لوگ بھی ہاں جی چنانچی جو ہے خدا سے جسف آزمائشات قرآن کا سلم سے ما کالا جل ثنا و اللہ تعالی نے بھی فرمایا ولا نبل ونکم <وَنَّكُن> اے لوگ ہم نے ضرور تمہیں آزمانا ہے بشین کچھ چیزوں کے ذریعے سے وہ کیا منالخوف ہی دشمن کے خوف مسلط کر کے تو اس طرح دشمن کے ہاتھوں کافی سارے لوگ مروا کر تمہارے آزمائش کرنا ہے بل چوئی کہا سالے کے ذریعے بوک کے ذریعے و نقس میں لمبر تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کر ولفنف تمہارے نفسوں کو نقصان پہنچا کر و سمارات تمہارے بیو جات پھل فروٹ کو نقصان پہنچا کر تو یہ سارے جو ہے مال کو نقصان جو ہے سمرات کو نقصان یہ سا سقت کے نظے میں ہوتی ہے باقی نفسوں پر مختلف قسم کی بیماریاں ایک بہت بڑی عمومی ہاں جی بیماریاں جراثیم اللہ مسلط کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس قسم کے مرنے کو اچانک ایک ایک ہی ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک بیماری کی وجہ سے یا اکاعت کی وجہ سے یا دشمن کے حملوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں ہاں ایک ہی چند ہی دنوں کے اندر ایک ہی دنوں کے اندر اس کے کشید تعداد میں لوگوں کا مختصر مدت کے اندر مر جانے کو قیامت وجہ یا آفاقہ ہیں ہاں اسام اور دنیا پر پیش آنے والی نرو انسانوں پر پیش آنے والی درمیانی قیامات اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں اسباب خوش بھی ہو ہاں جی خواکہت کی وجہ سے ہو ف اور وبا جیسی پرانے زمانے کے بیماریاں ہیں اور آج کل کی بہت سی بیماریاں ہیں مختلف بار بار آتے رہتے ہیں مختلف ملکوں میں اور کسی تعداد میں لوگ اچانک مرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اس قیامت وسطی یا افاقہ کے زمرے میں آ جاتی ہے جب آن یا جنگوں کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں اچانک لوگ مر جاتے ہیں تو یہ بھی قیامت وسطی کے زمرے میں آ جاتی ہیں تو اس طرح جو ہے قیامت شعرا یا افاقہ ایک آدمی کے مر جانے کو بلتے ہیں قیامت وسطی یا آفاقہ کسی ایک مملکت کے اندر کسی ایک بر اعظم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مر جانے کو مختصر مدت میں کسی بھی سبب سے جیسے کوئی عمومی بلا سے عذاب سے فحت سے سیلاب سے یعنی زلزلے سے یا دشمن کے حملوں سے مر جانے کو کسی تعداد میں لوگوں کو لوگوں کے مر جانے کو اس کو قیامت غسطہ یا واقعہ کہا جاتا ہے تو شاسین نے فرمایا یہ دونوں بھی قیامت کے اقسام میں سے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی ان قیامت کی دو قسمیں اور ہیں وہ ان شاء اللہ ہم آئندہ دس میں علوم کو پیش کریں گے اللہ ہاں جی قیامت قیامت کا موضوع انسان لشی فکر یا ہمیشہ اور سے دکھ سے ہاں اس طرح جو ہے ایک علاقے سے ہاں جی اس طرح کشمیر میں ہزاروں آدمی چند سیکنڈ منٹ میں مرا اس طرح ابھی بھی بہت جگہوں پر اچانک سیلاب آ جاتے ہیں ہزاروں عدیم چند سکن مینن میں مر جاتے ہیں اور ہر انسان اپنی جگہ پر خواہ جوان ہو خواہ بوڑا ہو ہو خاتون ہو مرت ہو بچہ ہو کچھ بھی ہو کسی بھی لمحے میں کسی بھی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا میں دوسرے سکن میں زندہ ہوں لمحے بعد میں میں زندہ ہوں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے میرے رضا نے گرامی لہٰذا ہمیشہ انسان کو موت کی تیری میں رہنا چاہیے مرنے کی تیاری میں رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا کھاتا صاف رہنے چاہیے ہمیشہ توبہ تائرات کو ہمیشہ سوتے وقت توبہ کر کے سوجیں کہیں اگر مرا تو طوبے پر مرا غنہم بشوا کے مرا ہمارا عیمہ علیہ السلام کی ہدایت ہے فرماتے ہیں بندہ ہر روز رات کو اپنا حساب لے لے فتح امام مجھ سے فرماتے ہیں وہ ہم ہم ہمارے دوستوں میں سے نہیں ہیں ہماری شیو میں سے ہمارے دوستوں میں سے ہمارے پیرکاروں میں سے نہیں ہیں وہ لوگ جو ہر روز اپنا حساب نہ لے لے ہر لوگ اپنا محاسبہ نہ کریں اور پھر دیکھ لیں اگر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے تو فوراً اسی وہیں پر ہی استغار کریں اسی رات کو اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں اگر اللہ نے نیکیاں توفیق دی ہے تو اللہ سے مزید نیکیوں کی توفیق مانگیں اس طرح ہر روز اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرتے رہیں خطا قسور ہوا ہے فوراً توبہ کرتے رہیں کیونکہ کچھ معلوم نہیں لمحہ بعد میں آپ ہے یا نہیں ہاں کل صبح آپ زندہ اٹھیں گے یا آپ کا جنازہ اٹھے گا کچھ پتہ نہیں ہے ایک لمحہ بعد آپ زندہ ہے یا نہیں ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے سامنے سنکران لوگ ابھی ابھی زندہ تھے ایک لمحہ بعد وہ دنیا سے چل بسے ہیں یہ سب ہمیں عبرت ہونی چاہیے باعث سے سبق ہونی چاہیے اور ہمیشہ اپنی موت کی تیاری میں رہنا چاہیے یہ سوچیں آپ نے میں ابھی نہیں ماروں گا میں تو کم سے کم ہاں جی ستر سال تک زندہ رہوں گا زندہ مرنا اور زندہ رہنا ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ بیا کے ہاتھ میں تھے نہ اولیاء کے ہاتھ میں تھے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں رضا نگرامی اور کسی کو معلوم نہیں ایک لمحہ بعد ہم زندہ ہوں گے لہٰذا ہمیشہ ہاں جی گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور نیک کام کرنے کی اچھے کم کم اچھے ارادے سے سوئیں اچھے ارادے سے اٹھیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے کے نیت کے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے نہ رہیں بلکہ ہمیشہ اچھے نیت کے ساتھ رہیں اللہ مجھے توفیق دے میں ساری انسانوں کی خدمت کروں گا اسلام کی خدمت کروں گا مسلمانوں کی خدمت کروں گا رشتہ داروں کی خدمت کروں گا ان اچھے نیتوں کے ساتھ زندگی گزاریں کسی کو تکلیف پہنچانے کے نیت سے زندگی نہ گزاریں کسی کو اذیت دینے کے نیت سے زندگی نہ گزارے کیونکہ بری نیت جو ہے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے اچھی نیت انسان کو بھیج تک پہنچا دیتی ہے چونکہ بند مومن کے اچھی نیت بھی ایک عمل صالح ہے اللہ اس پر بھی اس کو ثواب اور آج فرماتا ہے لہٰذا آزان گرامی مرنا ایک برحق ہے ہر انسان نے مرنا ہے کسی نہ کسی سبب سے اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے مجھے کس سبب سے مرنا ہے یہ صرف اللہ جانتے ہیں کب مرنا ہے یہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں ول موت ہی آتی ہے باغدتاً موت اچانک آ جاتی ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا صرف اللہ کو پتہ ہے کب موت نے آنا ہے لہذا عذان گرامی ہاں جی. اپنی جوانی کے غرور میں نہ رہیں کہ میں جوان ہوں کبھی نہیں مروں گا اور گناہ میں غرق نہ رہیں ازان گرامی گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں اور جیلوں میں جا کے ہاں جی صلاحوں کے پیشے اس کو رہنا پڑتا ہے بند کمروں میں تاریخ کمروں میں جیل کی سزائیں بغیرنا پڑتا ہے گناہ ہے جرائم ہے ازاں میں ہاں جی اس سے اپنے آپ کو توبہ کریں اس سے باز رہیں گناہوں سے دور بھاگیں ازاں میں اور نیک کام جتنا ہو سکے کرتے رہیں وہ ایک چونی بھی ایک روپیہ بھی اللہ خراہ میں دے سکیں دیتے رہیں اپنی موخرت کے لیے اپنے بخش کے لیے ایک رقط نفل نماز پڑھ سکیں پڑھ لیں فرائض میں کوتاہی نہ کریں واجبات میں کوتاہی نہ کریں کیونکہ واجبات کو ترک کرنا بھی گناہ ہے حرام چیزوں کا ارتکاب بھی گناہ ہے یہ دونوں گناہ ہمیں جہنم میں پہنچا دیتی ہے ذائن گرامین گناہوں سے اشناخت کریں اچھے ان عقائد کا ہمارے عمل پر اثر انداز ہونے چاہیے پھر آپ کے مرنے مرنے پر عاقدہ آپ کو فائدہ دے گا حسین اس کو مرنے پر اعتقال رکھنا واجب کرا دیا کیوں تاکہ انسان جو ہے مرنے سے ڈریں اور مرنے کی تیاری کریں عمل صالح کے ذریعے سے پناہوں سے توبہ طائب کر کے میں دعا کرتا ہوں پروا عالم ہمیں موت کی تیاری کرتے رہیں اور اپنی موت کو اپنے لیے آسان بنا دیں اور اپنے آنے والی زندگی کو اپنے لیے بہش کا اپنا ٹھکانہ بنا دیں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں نیک مال کے ذریعے سے پناہوں سے توبہ طائب کر کے پرو ہم سب کو تمام مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر ہونے توحیر عطا فرمائے آمین عرب بلا